سلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السمير عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن فمال البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني وفقه قولي آمين يا رب العالمين قربانی کا جو کنسپٹ ہے یا قربانی کی جو حکمت ہے ہمیں سے فلسفہ تو نہیں کہیں فلسفہ تو خیال ہی ہوتا ہے ٹھیک بھی ہو سکتا غلط بھی ہو سکتا ہے اس کی جو حکمت ہے وہ نہ تو کوئی اوپری ہے جسے ہم واقف نہ ہوں اس لیے کہ یہ اتنی عام ہے کہ ہر لمحہ ہر لہذا ہم قربانی دے رہے ہوتے ہیں ہم سال کے بعد صرف نہیں دیتے بلکہ ہم ہر لمحہ قربانی دے رہے ہوتے ہیں ہمارے باڈی سیلز جو ہیں وہ قربانی دے رہے ہوتے ہیں پہلا مرتا ہے تو اپنا جو کچھ سرمایہ ہوتا ہے دوسرے کو دے کے جاتا ہے یا یاداشت دوسرے کو منتقل کر کے جاتا ہے ڈیٹا دوسرے سیل کو دے کے مرتا ہے ہر سانس آتی ہے تو سانس کی قربانی لگتی ہے تو ہم زندہ ہیں اکسیجن قربان ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں تبدیل ہوتی ہے تو ایک سلسلہ چل رہا ہے ہم اپنا وقت قربان کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں کچھ ملتا ہے پیسہ ملتا ہے پھر اس پیسے کو ہم قربان کرتے ہیں تو کچھ کموڈیٹیز ملتی ہیں ہم سبزیاں خرید کے لاتے ہیں ہم کھانے پینے کی چیزیں لا کے مکان بناتے ہیں اور چیزیں تو لازمن آپ کو دوسری چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک چیز کو کم از کم قربان کرنا پڑتا ہے تھالے میں تھلا بار کے گھر لانے کے لیے جیب سے کچھ قربان کرنا پڑتا ہے نکالنا پڑتا ہے یہ نہیں ہوتا مولوی کو ہو سکتا دے دیتے ہیں لوگ یہ ہو سکتا کہ آپ کی جیب بھی بری رہے اور بھی کر جائے آپ کو اس کے بدلے کچھ قربان کرنا پڑے گا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور جس چیز کو آپ لے کے آتے ہیں اس کے بدلے جو چیز دیتے ہیں وہ جس چیز کو آپ حاصل کرتے ہیں وہ اس چیز سے زیادہ پیاری ہوتی ہے جو آپ نے دی ہے اگر ہم آٹا دکان سے خرید کے لائیں تو اس وقت ہمیں آٹا پیسے سے زیادہ عزیز ہے تو ہم نے پیسے کو سیکریفائی کیا اور ہم آٹا لے کے آئے جس کے بدلے آپ کسی چیز کو چھوڑتے ہیں اسی طرح ترک کوئی اختیار ہے ایک نوکری ہے اس میں آپ کو دو ہزار ملتا ہے دوسری چار ہزار کی نوکری تو آپ ایک کی قربانی دیں گے تو دوسری پر چلے جائیں گے اس وقت آپ کو وہ نوکری پیاری ہے اس نوکری کی بنسبت جس میں آپ کو کم انکم ہوتی ہے ایک شعبے میں آپ کام کرتے ہیں آپ سرکاری ہاسپٹل میں ہیں آپ وہاں سے چھوڑ کے پرائیویٹ آپ کلینک اپنی فیلڈ ہے اس میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو وہ قربانی دینی پڑے گی یہ اتنا عام کنسپٹ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو ہر لمحہ اولاد کے تقاضے بیوی کے تقاضے ماں باپ کے تقاضے پھر اس پر اللہ کے تقاضے ان میں ان کے تقاضوں کو جب آپس میں تقاضے تکراج ہے اور آپ صرف ایک ہی تقاضا پورا کر سکتے ہیں وہ اتنے کنٹراڈکٹی اور اتنے متضاد ہیں تقاضے کہ آپ بیک وقت دونوں نہیں پورے کر سکتے ہیں کہ آپ بیک وقت بیٹھے ہوئے بھی ہوں اور کھڑے بھی ہوں ایک آپ کو کہہ رہا کھڑے ہو رکو اور گھر والے کہتے ہیں لمبے پیرو گھر والے کہتے ہیں لیٹ جاؤ اللہ کہتا ہے کوم وہ کہتے ہیں ہی انفر گھر والے کہتے ہیں لا پھر فی الحر اتنی متضاد مطالبے کہ اس میں آپ کو ایک کو چھوڑ کے دوسرے کو لینا پڑے گا اور جس سے آپ کو پیار ہوگا آپ اس کو لے لیں گے قربانی اصل میں وہ امتحان ہے جو آپ کی محبت کو ظاہر کرتی ہے لہٰذا پھر میں الم تنال ابر رہتا تم مما توحبون تم تب تک نیکی کی حقیقت نیکی کی اصل کو نہیں پا سکتے تم ایسا مزہ نیکی کا آ سکتا ہی نہیں جب تک تم اس کو نہ خرچو اس کو نہ کھپاؤ اس کو نہ چھوڑو جو تمہیں پیارا ہے اس کی خاطر جو تمہیں اس سے بڑھ کر پیارا ہے آپ مما توحبون آپ محب کو خرچ کر رہے ہیں اپنی محبوب چیز کو خرچ کر رہے ہیں تو جس کے لیے آپ خرچ کر رہے ہیں وہ آپ کو زیادہ عزیز ہوگا نا اسی لیے آپ اس کو جگا کر رہے ہیں ہم جب گھر سے آتے ہیں ہمیں اپنی گلیاں محلے لپاڑے زمینیں کھیت ماں باپ بہن بھائی دوست یار وہ سارا کچھ بہت عزیز ہوتا ہے لیکن وہ سب کچھ ہم چھوڑ کے آتے ہیں پیچھے دیکھتے بھی آتے ہیں کچھ جہاز میں روتے بھی آتے ہیں لیکن یہاں آ کے بھی روتے ہیں لیکن جن تقاضوں کے لیے ہم یہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہمیں زیادہ عزیز ہوتے ہیں لہٰذا ہمیں دل پر پتھر رکھنا پڑتا یہ قربانی معمولی قربانی تو قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے جس سے ہم ہر لمحہ ہر لہذا گزر رہے ہیں اور خاص کر کے وہ قربانیاں جن کا دباؤ ہمیں ذہن پر محسوس ہوتا ہے ہمیں بوڑھا کر دیا مسلمیاں پاکستان میں ہم جاتے ہیں میں کوئی بیماری نہیں رہتی کوئی الرجی نہیں رہتی سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے یہاں آتے پھر ساری مٹ جاتی ہیں اصل معاملات نفسیاتی وہاں کا تو ہمارے مثال دیتے ہیں کہ جی یہاں کا تو پانی بھی گھی ہے لیکن سب کچھ اور کیا ہم نے کچھ قربان کیا یہ کوئی ایسی اوپری چیز نہیں ہے قربانی جس کے لیے زیادہ تک وہ دور کرنی پڑے سمجھنے کے لیے ہم ہر لمحہ قربان کریں اپنے جذبات کو قربان کرتے ہیں اولاد کی خاطر پھر یہ ہر مذہب میں بھی پایا جاتا ہے صرف اسلام میں نہیں ہے یہودیوں کے یہاں بھی ہے بلکہ ان کے یہاں تو یہ ہے کہ اضرتے اس میں اسلام زبی اللہ نہیں تھے بلکہ اضرتےش ہاکزی اللہ تھے ان کے یہاں بھی ایک بہت بڑی قربان گاہ ہے جہاں وہ قربانی چڑھاتے ہیں اس کی یاد میں ہندوؤں کے یہاں بھی بلی جو ہے بلی کا بکرا قربانی کا بکرا جسے ہم کہتے ہیں اس وہ ان کے یہاں بھی بلی کا تصور ہے ان کے یہاں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو خون بہتا ہے اور پھر وہ اس کو بتوں پر ملتے ہیں وہ لوگ تو اس سے بھگوان خوش ہوتا ہے بڑا خونی بھگوان ہے بھائی. اس سے ہمارے دیوتا خوش ہوتے ہیں ان کا کلیجا ٹھنڈا ہوتا ہے خون کو بہتا دے کر یونانیوں کا بھی یہی تھا وہ انسانوں کی قربانی دیا کرتے تھے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نہیں اللہ ولا تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو تم کھا جاتے تمہارے غریبوں کی چیز ہے فقل و منہا واطم القانا فقل و منا واطم الباس خود بھی کھاؤ فقیروں اور غریبوں کو بھی موج کراؤ اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے ولا منكم اس کا تعلق ہے تقویٰ کے ساتھ یہ جو نیچے ہے یہ تو باڈی ہے نا ایک ہوتی ہے فون کارڈ کی باڈی جو یہ آپ کا پبلک بوت ہوتا ہے اس کا کارڈ ملتا ہے آپ کو اس کی باڈی ہوتی ہے اور اس پہ اندر دم ہوتے ہیں چھوٹے سے وہ دیکھو گے آپ نے سلور کے یا المونیم کے ایک اس کی باڈی ہے ایک اس کے اندر وہ تکوا ہے جس کے ساتھ اس فون مشین کا تعلق ہے آپ کا فون کارڈ میلہ ہو اس کو مرچ مسالہ لگ گیا ہو آپ مکینک ہیں تو اس کو کالک لگ گئی آئل لگ گیا ہو لیکن اگر اس کے اندر جان ہے ابھی یونٹس باقی ہیں تو آپ مشین کو دیں گے تو مشین یہ کہہ کہ گندہ ڈاک نہیں نکال دے گی وہ اپنا کام کرے گی لیکن اگر اس کے یونٹس نہیں ہیں اس کے اندر اور آپ نے بڑا اس کو چمکا کے اپنے لائسنس کی طرح رکھا ہوا جیب میں آپ مشین کو دیکھتے اور مشین کہتی ہے کہ اس میں بالکل بیلنسی کوئی نہیں آپ بار بار اس کو دیکھتے ہیں رہا لگتا تو نوا ہے رستے سے اٹھا ہے لگتا تو نواں پھر چل نہیں رہا یہی معاملہ آپ کی قربانی کا ہے لال اللہ اللَّهَ محا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا نالح تک مِنْكُمْ قربانی دی ہے آپ نے لیکن اللہ سے پیار نہیں ہے ایک رسم پوری کی آپ نے تو رسموں سے انسانوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے اللہ کو نہیں دیا جا سکتا یونٹی کوئی نہیں سن بلاکی انالو تقوام ان اصل جو مطلوب ہے وہ ہے اللہ کی محبت اور اس کے لیے یہ جو ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے جسے کہا کہ جی کتی مرے فقیر دی جیڑی کاؤں کا نت کرے یہ جو کتی لگی ہے نا ہمارے ساتھ نفس ہر وقت مسجد میں بھی پیچھا نہیں چھوڑتا بازار میں پیچھا نہیں چھوڑتا دس کی چیز لینے جاؤ تو سو کی لے کے آتا ہے پورا بازار کہتا ہے مجھے ساتھ لے چلو میرے جیسا تو میں نہیں ملے گا اس کے تقاضوں کو ایک طرف رکھنا اپنی حدود کے اندر رہنا چادر کے اندر پاؤں پھیلا کے رہن, رکھنا اس وقت جو سب سے بڑی بیماری ہماری وہ ہے کہ ہمارے اندر کناٹ نہیں ہے جب گاڑیاں یہاں ہی آتی ہیں جاپان سے تو ان کے اندر ان کے انجن میں ایک سٹیٹ لگا ہوا ہوتا ہے جو پانی ایک خاص لمٹ تک گرم ہوتا ہے تو پھر وہ چھوڑتا ہے اس کو فلو تاکہ انجن گرم رہے اصل نہیں ہوتا ہے وہ برفانی علاقے سرد ملکوں کے لیے یہاں چونکہ گرمی ہوتی ہے تو لوگ آتے ہی سب سے پہلے وہ تھرمو سٹیٹ نکلوا دیتے ہیں تاکہ گاڑی گرمی نو ہم نے وہ کنات والا تو نکال کے پتہ نہیں کس طور میں ہی رکھ دیا ہے حالمی مزید قربانی دینی پڑے گی جس بات کی وہ جو خواہشیں ہیں تو یہ جو قدم قدم کی قربانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیٹے کی قربانی تھی وہ آخری اور کلائمیکس کی قربانی تھی اس سے پہلے وہ قربانیوں کے پورے سمندر سے گزر چکے تھے ماں باپ کو چھوڑ دینا وطن کو چھوڑ دینا تو معمولی بات ہے نبی جیسا تابے دار بیٹا ہے پڑھے پیارے الفاظ ہیں جب باپ کے ساتھ مناظرہ ہو گیا اب زارا حق کے دائی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام مناظرہ ہوا تو دیکھیے آپ ادب کس چیز کا نام ہے باپ کو یہ نہیں کہا کہ ابا تم جائے لو نہیں کہا باپ ہے نا پرمایا ادا تھے انہیں کا دن علم ابا جان میرے پاس وہ علم آیا جو آپ کے پاس نہیں ہے یہ نہیں کہا میں پڑھا ہوں تم جائے لو ٹھیک ہے ادب یہ نہیں فرمایا تم جہنم میں جلو گے فرمایا این اخاف ہو یا آداب ہے اتنی آخاف ہو ائی یہ مسا کا آزاد ہونا اب مدن کہیں آپ کو عذاب لگ نہ جائے چھو نہ جائے مقص نہ کر دے میں ڈرتا ہوں اس باپ کو چھوڑنا ابراہیم علیہ السلام کا وطن چھوڑنا جان اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنا اور بے خطر کود بڑا آج سے نمرود میں عشق ہے نا یہ میں کہتا ہوں آپ کو کہ قربانی گھومتی ہے محبت کے گرد اگر محبت نہیں ہے تو قربانی والی تو بات ہی نہیں ہے پھر تو وہ کانٹ چانٹ ہے بس گو بکرے کاٹو اور گوشت کھاؤ سب سے پہلا تقاضا محبت ہے اس کی محبت میں قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیوں لوٹایا تھا محبوب نے کہا تھا اصل چیز وہ ہے اپنی جان ڈال دی نا آگ میں یہ اپنی جان کی قربانی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا اس کو بڑا امتحان نہیں کہا اپنی جان خطرے میں ڈال دینا آگ میں کود جانا آگ میں پھینک دیا جانا اور اپنے موقف سے نہ ہٹنا یہ تھوڑی قربانی تھی بیٹا ہوا کنیا کے ان کو فلاں جگہ جا کے چھوڑنا یہ بیوی کا تازہ نہیں تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام زن مرید تھی یہ کہانیاں بیوی نے کہا ان کو گھر سے نکالے گھر سے نکال دیا کا سارا چھوڑ کے یہ ہم جو بچپن میں ہم سوتے تھے دادی امام کہانیاں تھا آدی بادشاہ بڑا ظالم ہوتا تھا پھر وہ شہزادے کی ماں مار گئی اس نے دوسری شادی کر لی سوتے ماں بڑی ظالم تھی اس نے بادشاہ کو کہا بچوں کو کہیں جنگل میں چھوڑا میں یہ کہانیاں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا ان کی نے حضرت حاضر علیہ السلام نے کہ کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ نے سر ہلایا ہاں فرمایا میرا اللہ ان یعنی ہمارا گد ہمیں ضائع نہیں کرے گا جائیے جس میں آپ کو کا نہیں میں چھوڑ کے آؤ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا نان نفقہ اس کے ذمہ ہے وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے جائے گا بسم اللہ جائیے تو وہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بیوی نے کہا چھوڑ کے پلٹانا پھر لوگ کہتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو محبت نہیں ہوتی بیوی بچوں سے شاید ہوتے ابراہیم علیہ السلام بھی ویسے ہی تھے بال ہو گئے تو پتھر دل پیار نہیں ہوگا تو اس لیے بیوی سے پیار نہ تو اس کے اولاد سے بھی پیار نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں تو شاید ہاجرہ سے نہیں تھا تو ہاجرہ کی الاد سے بھی نہیں تھا اس لیے ان کو صحرا میں چھوڑ گئے تھے لیکن قرآن کہتا ہے اگر پیار نہیں تھا تو وہ پلک پلٹ کے دعائیں کیوں کر رہے تھے ربانہ محرم فرم یشکر یہ دعائیں کیا کہتی ہیں <متصفح> تو پیار تھا پہاڑی کی اوٹ میں کھڑے ہو کر چھپ چھپ کے نبی دعائیں کر رہا ہے حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ اللہ کو فالت کرے گا لیکن باپ کا دل ہے یہ انتہان کم تھا چھوڑ گئے تشریف لائے واپس پلٹ کے بچہ اپنے پاؤں پر چلنا شروع ہو گئے بچہ جب چھوٹا ہو نا تو باہر لوگ وہ ایف والوں کا ہے نا وہ جو, جو جھولا انہوں نے رکھا ہے اس کا نام میرے گان سے اتر گیا خاص نام بھی انہوں نے رکھا اس کو اپنا بچہ کو یہاں ڈال جائے تازہ تازہ ہو تو آدمی ڈال کے آ جاتا میں تھوڑا سا ہوتا ہے پیار نہیں پڑا اتنا لیکن سلما دالا کا ما حصہ یا ایسا کام نہیں کیا جب بچہ باغنے دوڑنے لگا باپ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا خوب آنا دل میں جو رب چاہتا تھا مچھلی نے اتنا کانٹا نگلا اندر جا کے خوب الناس یہ ٹھونکنے کو کہتے ہیں مزین کرنا جسے فرمایا والا کن اللہ حبا المول ایمان و <قلوبِكُم> اے نبی کے ہو اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا تم اس کی خاطر ہر قربانی دے سکتے ہو اس لیے کہ زینہ اس نے ٹھونک دیا اسٹیل کی کیل کی طرح تمہارے دلوں میں ایمان کو پچھلی صحاب عدول جب وہ بچہ خوب گیا اٹیک ہو گیا باپ کے ساتھ لکڑیاں چنیا کٹھا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی توتری توتری باتیں کرتا ہے اکلوتا بیٹا ہے جب وہ میں نے ارض کیا کہ جب کانٹا اپنی جگہ پہ چلا گیا دل میں خوب گیا اب فرمایا اب اس کو نکالو اور یہ بھی کوئی نہیں کہ آٹھ پتر آدمی کہتا چلو یار ایک قربان ہو بھی گیا تو پیچھے ساتھ ہے میری نسل چل جائے گی میرے بھی پہلو ٹھیک ہے بڑے عرصے بعد ملا اور پھر ایک منہ سے مانگا بھی نہیں ہے کیا بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ جو آپ کی کسی چیز کی تعریف کرتا حضور وہ اس کو دے دیتے تھے یعنی کوئی نا حضور کرتا پہنتے کوئی کہ حضور بہت خوبصورت لگا آپ کو تو اللہ کرسول اتار کے اس کو دے دیا کرتے تھے تمہیں خوبصورت لگا ہے نا تمہیں میں نے پہنا ہوا میں تو اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا تمہیں خوبصورت لگا ہے تمہیں مبارک ہو اس کو پہنو یہ تمہارے دل میں کھود گئے نا لہٰذا یہ بات ہو گئی تھی کہ جس کسی کو حضور سے کوئی چیز مانگنی ہوتی تھی تو وہ تعریف کر دیتا تھا حضور دے دیتے تھے یہ اشارہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے کھل کے نہیں کہا کہ بیٹے کو ذبا کرو خواب دکھا دیا کہ بیٹے کو ذبا کر رہا ہوں اور نبی کا خواب جو ادغاس و احلام نہیں ہوتا وہ اوٹ پٹانگ نہیں ہوتا نبی کے خواب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا تھا مدینہ آپ کا جو مہذر تھا آپ کی جو ہجرت کی جگہ تھی آپ نے صحابہ سے فرمایا مجھے کھجوروں والی ایک سرزمین دکھائی گئی ہے جہاں میں نے ہجرت کرنی لی اور اس کے لیے تین شہر جو ہے وہ بریکٹ میں رکھے گئے کہ وہ یہ یہ یہ شہر ہو سکتے پھر جب آپ کو معراج ہوئی اور آپ کو جبرائیل نے کہا کہ یہاں اتریے اور نماز پڑھی یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے تو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبیوں کے خواب وحی کا حصہ ہوتے ہیں جب آپ نے دیکھا میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو بات سمجھ گئے اللہ کا سب سے زیادہ مزاج شناخت جو ہستی ہوتی ہے وہ اس وقت کا رسول ہوتا لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قانون سازی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے انسانی زندگی کے ایک پہلو کے لے کے کوئی چیز حلال کی اور حضور نے اس سے ملتی جلتی بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ حلال کی ہیں اللہ نے اس کا کوئی ایک شعبہ حرام کیا اور حضور نے اس سے ملتی جل اللہ کے مزاج کو سمجھ گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں مثلا ایک آدمی ہے وہ آفس میں آتا ہے اور مینیجر یہ کہتا ہے کہ یار یہ آدمی جو ہے اس کو آفس میں ماتا نے دیا کرو وہ جو چپراسی ہے یا باہر اس کا جو سٹینو بیٹھا ہوا ہے یا باہر اس کا جو سیکرٹری ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار اس بندے میں کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو روکا گیا وہ کہتا ہے کہ یار یہ ایسے یا جاتا ہے کہ شوز گری پر بھرے ہوئے ہوتے ہیں سارے کالے سیاہ ہوتے ہیں باس کے اس کو آ... کارپٹ کو یہ خراب کر دیتا ہے ہاتھ اس کے خراب وہ شیشے والا دروازہ جدھر لگاتا ہے وہ فنگر پرنٹس لگا کے چلا جاتا ہے یہ بندہ اس کے بعد وہ نوٹس جاری کر دیتا کہ کوئی جو ہے وہ میں سے کوئی بندہ اگر کی طرف منہ نہ کرے اسے پتہ چل گیا کہ وجہ کیا وہ مزاج شناز اللہ نے فرمایا دو بہنیں جمع نہیں کرنی نکاح میں حضور سمجھ گئے بات کیا ہے کیوں کہا گیا آپ نے فرمایا پھوپھی اور بتیجی بھی جمع نہیں کرنی اور خالہ اور بھانجی بھی جمع نہیں کرنی ان کے ساتھ نکاح بھی حرام ہے بیک وقت تو رسول تو اللہ کا مزاج شناس ہوتا ہے آپ سمجھ گئے بات کیا ہے آپ نے بیٹے کو بھی ساتھ شامل کر لیا میں نے دعا کی تھی ایک سالے بیٹے کے لیے تو اب بیٹے کے بھی امتحان کا وقت آ گیا ہے تو چلو ساتھ ساتھ بیٹے کا بھی امتحان ہو جائے تو فرمایا انی اراف المنا میں انی کا بیٹا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں سمجھو ما جا پڑا تو دیکھ تیری کیا رائے بنتی تجھے کیا نظر آتی اب بیٹا بھی نبی ہے بیٹے کو بھی پتا ہے کہ یہ خواب نہیں ہے لاجا یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ خواب پر عمل کریے فرمایا یا ابا طلات ابا جان جو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزری یہ نہیں کہا جب بیٹا باپ سے پوچھتا ہے تو چلو میرا خیال ہے بلڈ پریشر بھی میرا بہت بھائی ہو گیا ہے دوائیاں اتنی کھاتا ہوں یہاں پہ نظر بھی کمزور ہو گئی ہے شوگر بھی ہو گئی ہے فلانت میں ہو گیا ہے اور اب مجھے صبح اٹھا بھی نہیں جاتا تو تمہارا کیا خیال ہے میں اب ڈیزائن کر دوں پتر دیکھتا ہے میں تو ابھی میڈیکل کے دوسرے سال میں ہوں یہ چار لاکھ فیس ہی میرا دادا دے گا کہتا نہیں اب آ کوئی نہیں وہاں پاکستان میں بھی بہت سارے مریض ہیں بہت سارے کو بلڈ پرشر بھی ہے اپنا فائدہ دیکھتا ہے نا بیٹا تو کہتا نہیں ابھی اور دو سال لگائے آپ اچھا بیوی کو جب مشورہ کرتا ہے تو بیوی اپنا دیکھتی ہے تو یہ تو وقت بے وقت جائے گا یہ تو صبح ناشتہ بھی بنا کے دو فلامی کرو تو یہ تو گھر میں ایک نئی کھاپ ہو جائے گی میرا تو مزاج بن گیا اپنی مرضی کرنا اب یہ گھر میں آئے گا تو یہ تو پوچھے گا یہ کدھر جاتا ہے وہ کدھر جاتی ہے یہ کون آیا تھا وہ کون گیا وہ بھی کہتی ہے کہ اگر وہ نوکری آپ کو اچھی تو کوئی سوکھی سی دیکھ لیں کم تنخواہ والی دے لیں خدا کے لیے گھر میں آئے بیٹے سے مشورہ کیا تو بیٹے کو پتہ میری جان لگ رہی ہے لیکن بیٹا کیا کہتا ہے کہتے ہیں یا ابا کہ فال ماتر ابا جان جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر گزریے دونوں نے سرے تسلیم خم کر دیا وہ شاعر کہتا ہے مسلمانہ مسلمانہ مسلمانی مسلمانی, مسلمانی. عزی بے دینہ پشمانی پشمانی مسلمان کہتے تو وہ اپنے آپ کو شرم نہیں آتی مسلمانی نام کس کا ہے ارشاد فرمایا فلما اسلام کیا اس سے دونوں پہلے مسلمان نہیں تھے از له اسلام از کال الحب اسلم اسلم تو لے رب العالمی جب جب اس کو اس کے رب نے کہا سر تسلیم خم کر اس نے کہا سرے تسلیم خم ہے میرے رب عالمین کے ہمارا اسلام تو جیسے وہ فون دودھ ہوتا نا پیسے والا ہے تو کارڈ والا ہوتا ہے پیسے والا اس میں درم ڈالتے جاؤ تو چلتی جاتی ہے اسلام جس کا نام ہے امال کا نام ہے ڈالتے جاؤ گے تو چلتی رہے گی گاڑی یہ لکھا تھا ستر سال ہو گئے مسلمان ہوئے ہیں مطلب ہم پہ سامنے کو ریلیف ملنی چاہیے فری میں بھی مسلمان ہو جانا چاہیے ریٹائرمنٹ ہو جانی چاہیے ہماری اب نماز چھوڑ دی نماز معاف ہو گئی ہے بڑی عبادت کر لی ہے کل یقین اب ہمیں یقین آ گیا ہے اللہ کی عادت پر راجا اب نماز کی ضرورت کوئی نہیں یہاں تو اس نماز میں آئے ہو تو اس نماز کے مسلمان ہو اگلی نہیں پڑی ہے فمن تارا کا ہوں فقد کفر لائن کٹ گئی دنیا میں جنازہ پڑھا دیں گے لیکن انہوں نے نہیں ماننا ہے دنیا والوں کے کہے پر تم نے جنت میں نہیں جانا بلکہ ان کے طے کردہ اور ان کے مطلوبہ ایمان کے مطابق جانا ہے فلما اسلامہ جب دونوں مسلمان ہو گئے ترجمہ اگر آپ اس کا کریں گے نا انہیں الفاظ میں تو گا جب دونوں مسلمان ہو گئے اس کا مطلب ہے اگر انکار کر دیتے حکم کو نہ مانتے تو کیا ہوتا اسلام تو نہ ہوتا تو اسلام کے بالمقابل کیا ہے <تصفيق> ان من سم ما فرو ہے نا سور نساء میں ان اللہ جی نامن سما کا فرو سمن سم کا مومن ہوئے کافر ہو <هوجود> گئے مومن ہوئے کافرو <وال> یہ جگ <Gedizeg> جائے فون کٹ گیا پھر جا کے بل جمع کرایا چوبیس گھنٹے کے اندر تو وہ فالتو پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے جو دوبارہ رین انسٹیٹ ہو جائے گا پہلے وہ ون وے کر دیتے ہیں تو ہم میرا خیال ہے ون وے پہ دوبارہ کر رہے ہیں ہم ہیں جب موڈ ہوا نماز پڑھ لی موڈ ہوا نہ پڑی کتنے سخت الفاظ ہیں میسج کیا دیا جا رہا ہے اتنی قربانیوں کے باوجود بھی سر تسلیم خم نہ ہوتا وہ سرٹیفکیٹ جو دیا گیا فلما اسلم والا وہ نہ دیا جاتا ندیوں کی قربانیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا والا ہو اشرکول ہابے آنکھ ماں کا میامل تم کچھ کس کھیت کی مولی ہو یہ لوگ جنہوں نے اتنی بیماری کاٹی ہے اتنی مشکلیں کاٹی ہیں یہ بے لوس دائی اگر یہ ان سے بھی شرک کا ارتقاب ہوتا میں ان کے سارے مال ضبط کر لیتا تم کیا ہو تمہاری نماز فلما اسلامہ جب دونوں نے سرے تسلیم خم کر دیا جب دونوں نے استفلماسلم سرنڈر کر دیا دونوں نے وہ ذبح کرنے پہ یہ ذبح ہونے پہ اور خلوص دل سے جب رب کہہ رہا نا اسلامہ تو اس کا مطلب ہے کہ دل کی گہرائیوں سے وہ ذبح کرنے پر تیار یہ ذبح ہونے پر تیار وہ طل جبین اور بیٹے کو جبین کے بل گرا لیے اچھا جان تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی دے رہے ہیں نا لیکن قرآن یہ نہیں کہتا سلام ان اسماعیل قرآن کہتا سلام ان علی ابراہیم جان حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ذبح ہی کر رہے ہیں نا زبہ ہو کون رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور قرآن شابہ کس دے رہا ہے بے باپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان دینے سے اولاد کی جان لینا بڑا امتحان ہے میں مثال دیا کرتا ہوں نا کہ ہم تو خطرے نہیں کرا سکتے بچے کے خود ماموں کو پکڑا دیتے ہیں چچو کو پکڑا دیتے ہیں جا کے کروا کے گیا اتنا جگرہ نہیں کہ وہ خون بچے کا دیکھیں بچے کا رونا میں تو پکڑا کے باپ کے سیڑھی سے نیچے آ جاتا ہوں کانوں میں دے لیتا ہوں انگلیاں کہ بھائی یہاں بچے کا رونا بھی نہ آئے اپنی جان کی ہم قربانی دے رہے ہیں نا یہاں پہ ہم اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں اپنے جذبات کی قربانی دے رہے ہیں کس کے لیے دے رہے ہیں اولاد کے لیے تو اولاد اپنے سے ہمیں پیاری ہے نا ہم نے کس کی فکر میں بوڑھا کر دیا ہے اولاد کی فکر میں اپنی ہمیں فکر نہیں ہے ہم اس پہ کہنے ہیں کہ چٹنی کھا لیں گے لسی سے روٹی کھا لیں گے ہم اس پہ کہنے ہیں ہم اولاد کو چٹنی لسی نہیں کھلانا چاہتے یار ہم اس جان چھڑا کے آئے ہیں میری اولاد نہ کھائے میری اولاد ہے وہ ڈاکٹر ہو جائے اسے کھیتوں میں کام نہ کرنا پڑے وہ کوئی انجینئر بن جائے کسی آفس میں بیٹھے میرا پتر بابو ہو جائے اس کا مطلب ہے اولاد آدمی کو اپنی جان سے پیاری ہوتی ہے اور اس کی قربانی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان خطرے میں ڈالی آگ میں گئے تو نہیں فرمایا سلام اللہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے جان خطرے میں ڈالی چھری کے نیچے لیٹ گئے نہیں فرمایا سلام اللہ اسماعیل لیکن جب بیٹے کو چوری کے نیچے رکھا ہے تو فرمایا سلام ابراہیم یا سلام یہ تعجب کا سیدھا بھی ہے ہم نے دیکھا ہوگا جب گول ہوتا ہے نا تو عرب کیا جو آپ عرب معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں تو وہ عربی جاہلیت کے زمانے کی شاعری کی ضرورت نہیں ہے ہمارے دائیں بائیں یہ لوگ ہیں اگر ہمارا ان کے ساتھ تھوڑا سا لنک ہو ہم غور سے دیکھیں ہم نے دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں یہ سلام یہ تعجب کا سی شادشی کی سیکھا ہے اگر آپ اسے ٹرانسلیٹ کریں گے تو یہ کیا ہوگا ویلڈن شاہ ابراہیم کمار ویلڈن یا ابراہیم کرا ہم نے یہ سنت ہمیں اتنی اچھی لگی یہ ایونٹ ہمیں اتنا اچھا لگا اتنا اچھا لگا کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے اس کو جاری کر کے اللہ کو اسماعیل لیتا ہوا نظر آتا ہے ہم جب دوڑتے ہیں پاڑیوں کے درمیان صحیح کرتے ہیں تو اللہ کو ہاجرہ دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے ورنہ اسلام جو ہے یہ روایات پرست دین نہیں ہے یہ روایات کی پوجا نہیں کرتا یہ دے نہیں مناتا فلاں ڈے اور فلاں ڈے یہ زندہ دین ہے یہ تو ہر دن دے کریٹ کرتا ہے یہ عرس نہیں مناتا یہ آگے دیکھتا ہر لمحہ وہ انسان پیدا کرو جن کے عرس منا رہے ایسے پیدا کرو پچھلوں کو چوم کے چھوڑ مت دو وہ ہوئے تم بلی اللہ کیوں نہیں ہو سکتے تم کوشش کیوں نہیں کرتے لیکن وہ ایونٹ ایسا ہے کہ تمام آپ دیکھیں جو اس وقت عیسائی بھی ہیں یہودی بھی ہیں اصل تو ایک ہے نا. یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں عرب اور یہودی آپس میں کزن ہیں وہ چھوٹے بھائی کی اولاد ہے کہتے بڑا بھائی ہیں لیکن چھوٹے بھائی کی اولاد ہے حضرت اسحاق کی ارب بڑے بھائی کی اولاد ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ ہیں آپس میں چچا زاد کزن ہے یہ ان کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت موجود ہے وہ کہتے ہیں اسماعیل کو نہیں ذبح کیا تھا اسحاق کو ذبح کیا تھا لہذا وہ اسحاق کی یاد میں قربانی دیتے ہیں سنت وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی مناتے اور اللہ نے کہہ دیا تھا وجالہ ضروریات نبو ہم نے ابراہیم کی ضروریت میں نبوت کو رکھ دیا غالباً مارف القرآن میں میں نے پڑھا تھا جو ٹھیک سے یاد نہیں ہے کہ آٹھ انبیاء کو چھوڑ کر باقی سارے نبی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے آئے تو اس کا مطلب ہے وہ سنت تمام نے حج کیا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام فلاں رنگ کی اونٹنی پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ان مناظر سے حضور کا پہلا اور آخری حج تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایکشن ری پلے کروا کروا کے نبیوں والا نے حضور کو دکھایا امن فرمایا میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ فلاد رنگ کی اونٹنی پہ جو اور غبار ان پہ پڑا ہوا ہے اور لبہ کلام لباح کہتے ہوئے دیوانا وار جو ہے وہ مزدلفہ سے گزر کے مینا کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گھر جو ہے انی مودع علی الناس لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو عبادت گاہ کے طور پر کیبلے کے کی طور پر بنایا گیا وہ یہ ہے اللہ جی للہ جی بے بکا پوری ریلی ہوتی ہے اور مکہ اس کے اندر شہر ہے وہ جو بکا والا ہے وہ ہم نے سب سے پہلے تو باقی نبیوں نے بھی یہاں کا حج کیا ہے انہوں نے بھی عرفات مزدلفہ اور منا میں سے ہو کے گئے ہیں انہوں نے بھی سفا مروہ کیا موشا بھی دوڑے ہیں حاجرا کے قدموں پر علیہ السلام علیہ السلام یہ ساری دوڑ یہ ساری کہانی یہ ساری دو جو تھی یہ تھی محبت کی اسماعیل پیارا یا ہم پیارے ہیں فرمایا نہیں اللہ تو پیارا ہے اسماعیل یہ ہے کے نیچے لیٹا ہوا کاٹ دیتا ہوں ہم پیارے وطن پیارا ہے نہیں اللہ تیارا میں وطن کو ٹھوکر مارتا ہوں میں جا رہا ہوں ہم پیارے جان پیاری نہیں اللہ یہ آگ ہے یہ دیکھ میں جا رہا ہوں ہم پیارے بیوی بچے پیارے یہ تیرا حکم ہے چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ امتحان ہر لمحہ ہر لحظہ ہمارا ہو رہا ہے ہم اسی پہ نہ بیٹھ جائیں گے ایک سو بیس روپئے جمع کروا دیے گائے کے اور اللہ اللہ خیر صلاح اگلے سال دیکھیں گے ہم اس قربانی کے لیے جو ہماری ہرلمہ ہردازہ ہو رہی ہے سے بھی غور کریں گے تو یہ کوئی اتنی نیچے نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ نہ آئے اللہ تعالی مجھے بھی اس قربانی کے لیے ہمت دے اور آپ حضرات کو بھی واخر دعوانا الحمدللہ الحمد